پیر آکہ مکی مدنی مصطفیٰ شاہ اردو سما صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الا محمد بی ٹی بی اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ حیات الحاوان میں ایک مرتبہ پھر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور اس سلسلے سے پہلے ہم الحمد للہ ارس اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں آئیے اس سلسلے میں شامل ہونے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور اس کی برکتیں پائیں عالمی نیت شیخ طریقہ امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ عالیہ نے نیتوں کا جو گلدستہ عطا فرمایا ان میں سے یہ مدنی پھول بھی دیے مباہ یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کاریہ سوات نہیں ہوتا نمبر دو مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ نیز شیخ تریقت امیر سنت نے طریقت اور شریعت کا جامع مجموعہ ب مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتو ہی کا عطا فرمایا مولا علی شیر خدا کر اللہ تعالی وجح الکریم کے تیرا حروف کی نسبت سے حصول ثواب آخرت کے لیے سلسلہ حیات الحیوان دیکھنے کی تیرہ نیتیں نمبر ایک حصول رضا اللہ کے لئے بیان سنوں گا دو جہاں اللہ عرص کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعلیٰ جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب الد کروں گا اسی طرح اس قرال کہا جائے تب بھی اللہ عرص کا ذکر کروں گا یعنی او اللہ اللہ کہوں گا جہاں پیارے آقا مدینے والے مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا ہم یہ کرم علی السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علی السلام صحابہ کرم علی الرضان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگان دین اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا پانچ نیت کا موقع ہوا تو اس حدی سے پاک نہیں تو عملی ہی یعنی مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشا اللہ کی ترغیب دلائی گئی یا تو کہا گیا تو شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے رجوع کی نیت سے کہوں گا کہ عجائے قدرتی الہی ارض کا بیان سن کر رزک اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا آٹھ تمام کام کاج اور مصروفیجات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا نو حیوان کے احوال سن کر رب اعلیٰ کے اس فرمان پر عمل کی نیت سے اس کی شکر گزاری کروں گا چنانچہ پارہ تیئیس سورہ یاسین جو قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے چھتیسویں سورت ہے آیت نمبر بہتر تہتر پارا نمبر ٹوینٹی تھری سورح جو سیکوینس کے اعتبار سے مجید کی سورت نمبر تھرٹی سکس میں نمبر خدا بندی اکثل ہے قرون و لہم فیحا منا فی او و مشارف افلا یشکرون ترجمائے کمزوری مان اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفے اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے دس ان کے اوسط سے دس حاصل کروں گا اور عبرت کے مدنی پھول چلوں گا گیارہ اللہ تعالی نے حیوانات میں طرح طرح کے معالجات یعنی علاج رکھے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے اسے اپناؤں گا اور خیر خای امت کی نیت سے دوسروں کو بتاؤں گا بارہ اس سلسلے سے مختلف مدنی پھول حاصل کر کر نیس اگر شرعی مسائل بیان ہوئے تو انہیں سیکھ کر کہیں خدائے قدیر ارسوجل کی قدرت کا بیان کروں گا تو کہیں نیکی کی دعوت عام کروں گا تیرا ان مدنی پھولوں کو تحریر بھی کروں گا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا ظالم نیتن کثیرہ جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ ارس اس قدر ثواب بھی زیادہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اور رب الد فتح رضوجہ چھ سو 673 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فیل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں بہر حال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میٹھے ویڈیو اور مدنی چینل کے ناظرین پرندوں کے احوال پر ہماری گفتگو چل رہی ہے ان کے حوالے سے جو ان کے اوساط بیان ہوتے ہیں وہ اوساط کا سلسلہ جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج ایک ایسے پرندے کا ذکر ہے جتنے بھی پرندے پائے جاتے ہیں ان میں بہت نمایاں ہے تیز ترین پرندہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ باز رہی ہے کیونکہ آج کا موضوع ہے باز جی ہاں ایک باز وہ ہوتا ہے جو ہم باز کرتے ہیں اور ایک باز یہ ہوتا ہے جو آپ اس سلسلے کے اندر دیکھیں گے اس پرندے کو باز کہا جاتا ہے انگریزی زبان میں اس کو فیلکن کہا جاتا ہے فیلکن اصل لاتینی زبان کا لفظ ہے اور یہ فیلکو سے اکس کیا گیا ہے جس کے معنی درانٹی کے ہیں درانٹی کیا ہوتی ہے یہ آپ سمجھے ایک ایسا زر آلہ ہوتا ہے یعنی کاسٹ کار جو فارمز کا کام کرتے ہیں فارمنگ کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا یوز ہوتا ہے تو ایگریکلچر سے اس کا تعلق ہوتا ہے جو ایگریکلچر کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس انداز سے اس اوزار کو یوز کیا جاتا ہے یہ گھاس کی کٹائی کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اس کو فیلکن کہنے کی وجہ فیلکو سے نکلنے کی وجہ فیلکو کا نام رکھنے کی وجہ لاطینی زبان کے اندر یہ ہے کہ اس بانس کی چونچ اس آلے یعنی اس ویپن اور اس اسٹول فیلکوں کی طرح ہے بانس اپنے ماحول سے مطابقت رکھتے ہیں اور سوائے برز اعظم انٹارکٹیکا کے جہاں سخت ترین سردی پڑتی ہے ہر جگہ پائے جاتے ہیں یہ پہاڑوں صحراؤں جنگلوں چٹانوں سمندر کے کنارے شہروں اور بڑے بڑے علاقوں میں پائے جاتے ہیں گرم شہرا اور ساحلی علاقوں پر یہ بارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے نظر آتے ہیں بعض اپنا مخصوص علاقہ رکھتے ہیں ان کا علاقہ تیس میل پر وحیط ہوتا ہے جس کے وسط میں سینٹر میں یہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں یہ اپنے گھونسلے سے تین میل فاصلے کے اندر کسی اور باس کو ہرگز برداشت نہیں کرتا یعنی بعض صاحب آخری باز رہی ہے یہاں باز ہے تو باز کے بعض اوساف ایسے ہیں جس سے انسان کو بھی باز رہنا چاہیے انہیں اوسع میں سے ایک بس یہ بھی ہے کہ باز جو ہے وہ اپنے مخصوص علاقے میں دوسرے پرندے کو آنے نہیں دیتا اب دوسرے پرندے کو تو آنے نہیں دیتا اب جب لاسوی بات ہے کہ کوئی دوسرا باز باز کے اس علاقے میں آئے گا تو باز باز کے ساتھ کیا کرے گا وہ باز باز کا جو معاملہ ہوگا تو بس اب اس کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ کس انداز سے لڑائی ہوگی جھڑپ ہوگی اور سارے معاملات ہوں گے تو یہ جانوروں کا طریقہ ہوتا ہے جو آپس میں لڑتے مرتے خون ریزیاں کرتے اور ایک دوسرے کو ہلاک کر دیتے ہیں اسی انداز سے یہ وصف بکثرت پرندوں کے اندر اس طرح کے لڑنے اور مارنے مرنے کے تو وصف پائے جاتے ہیں کہ بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہم جد سے لڑ پڑتے ہیں یعنی یہاں تک کہ اقاف ایک ایسا پرندہ جس کا ہمارا پچھلے سلسلوں میں ذکر ہوا کہ یہ بچے بھی آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں اس انداز سے لڑائی کرنا اس انداز سے جھگڑا کرنا کسی کو خون نکال دینا کسی کا سر پار دینا کسی کو اذیت دینا کسی کے مکان پہ قبضہ کر لینا کسی پر مطلب انتہائی ویسی انداز سے لڑائی کرنا یہ بس جانوروں کے اندر پائے جاتے ہیں اور جانور اس انداز سے لڑتے ہیں کہ ان کو نہ جان کی فکر ہوتی ہے نہ خون کی فکر ہوتی ہے نہ کسی کے سامنے والے کے نقصان کی فکر ہوتی ہے تو یہ جو عام طور پر اس انداز کی لڑائی ہوتی ہے یہ لڑائی تو جانور کا کام ہے بعض کے اس کام سے آپ بھی باز رہیے اور اس چیز کا اپنے بچوں کو بھی درج دیجئے کہ وہ ایک دوسروں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے بعض کا ایک وصف یہ ہے کہ یہ اپنا ایک علاقہ بناتا ہے اور علاقے کے بیچو بیچ سینٹر میں رہنے کا اس کا ذہن ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ ایسا علاقہ ملے اور اس پورے علاقے کے اندر اپنے ہم جنس دوسرے جانور کو برداشت نہیں کرتا باز کی تقریباً 39 قسم کی اقسام ہیں, ہیں جس میں سے کچھ بہت مشہور ہے جیسے گائے فیلکن یہ بڑا اور طاقتور باز تصور کیا جاتا ہے جو نہایت شاندار اور خوبصورت بھی ہوتا ہے اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور شکار کے لیے سدایا بھی جاتا ہے جی ہاں یاد رکھیے کہ بس جانور ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سدایا جاتا ہے اب یہ باز اور بانس کا ہمارا مسئلہ چلتا رہے گا آج کے سلسلے میں تو ان بعض جانوروں میں سے جن کو سدایا جاتا ہے کتا بھی ہے اس جانور کو جس کے ذریعے شکار کیا جائے اس کی بھی شرائط ہوتی ہے آپ نے اس کو تقریر پڑھ کر چھوڑا تھا یا نہیں چھوڑا تھا اس نے جانور کو جو شکار کیا جس پر اس سے خود تو نہیں کھا لیا اور اس میں یہ آپ کی نگاہ سے اوجل تو نہیں ہو گیا اگر یہ جانور تھا تو دوسرا جانور کوئی اور اس کے ساتھ شریک ہو گیا اور شکار کے لیے ایسی صورت تو نہیں پائی گئی تھی تو جب آپ اس انداز سے شکار کریں گے تو اس شکار کے حوالے سے ضروری معلومات آپ کے لیے ضروری ہے بہار شریعت کے اندر یہ شکار کے مسائل موجود ہیں آپ وہاں جا کر اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس انداز سے جانوروں سے شکار کریں مگر یاد رہے شوقیہ شکار کرنے کی شرح اجازت نہیں ہے آپ کا شوق ہے آپ ایک شوق میں ایک جان کو ضائع کر رہے دین اسلام کبھی بھی ایسی تعلیم نہیں کرتا کہ کسی جان کو ضائع کیا جائے حتیہ کہ جہاں دین نے جانوروں کو ذبح کرنے کی تعلیم دی آپ عید کے ایام میں جانور ذبح کرتے ہیں جانور اونٹ ہے نحر کرتے ہیں بکرا ہے ذبح کر لیتے ہیں اب آپ یہ جانور ذبح کرتے ہیں یا نحر کرتے ہیں تو بظاہر ایک جان ضائع ہو جاتی ہے جان چلی جاتی ہے مگر دین نے اس جانور کو قربان کرنے کے لیے کتنا پیارا طریقہ دیا اتنا پیارا طریقہ دیا کہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو اس کو لٹایا جائے کس انداز سے پتریلی زمین نہیں ہونی چاہیے جس پر آپ لٹا رہے ہیں لٹانے سے پہلے آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے اور اس کو کم سے کم تکلیف ہو اب لازمی بات ہے آپ ذبح کرو تکلیف تو ہوگی اور تکلیف ہونے کے سبب خون بھی نکلے گا جانور بھی پھڑکے گا لیکن اگر آپ اس کو گولی مارتے تڑپا کا چھوڑ دیتے ہیں کہ تڑپ تڑپ کر مر جائے اس سے اچھا یہ کہ اس کی وہ رگیں کاٹ دی جائیں جس کے ذریعے اس کا خون وغیرہ سب دباؤ سب باہر آ جائے جب باہر آ جائے گا تو اس کی حیات ختم ہو جائے گی اور اس جانور سے پھر جو گوشت حاصل ہوگا وہ انسان کے لیے بھی فرحت بخش ہے صحت بخش ہے ساتھ ہی ساتھ جانور کو کم سے کم تکلیف ہوگی یا ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تکلیف تو چلو ٹھیک ہے آپ نے سوچا کہ سب سے اچھا انداز سے اس کو زدہ کیا جائے جس سے اس کو تکلیف کم ہو لیکن بالاخر آپ نے چھری تو چلائی دی یہ سوال کرنے والے سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کھانسی ہوتی آپ کو مزہ <coughs> بھی ہوتا ہے اچھا خاصی ہوتی کیا کرتے ہیں دوائی کھاتے ہیں ڈاکٹر کے جاتے ہیں کلینک جاتے ہیں ہاسپٹل جاتے ہیں یہ دوائی آپ نے جو کھائی جو اندر گئی آپ کے جسم کے اندر اتری اس سے اتر کیا کیا اس دوائی نے کیا کرنا تھا اس دوائی نے لاکھوں کروڑوں جراسی مار دیے یہ جراسی مر گئے آپ سے یاب ہو گئے آپ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کی حیات باز چیزوں کی موت کی وجہ سے ہی قائم ہوتی ہے اگر آپ ایسا نہ کریں درندہ پر جھپڑ پڑے آپ کہیں نہیں نہیں درندہ ہے میں کسی جان کو کیوں ماروں گا میری جان حاضر ہے تو آپ جان پیش کر دیجئے گا تو پھر اس وقت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جان جو ہے وہ بازوں کی جان لینا بازوں کی حیات کا سبب ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ مسلمان اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ قربانیاں کرتے تو آخر کیوں کرتے ہیں اس کا بڑا پیارا مدنی مدریف الاما نے بیان کیا انسان رائے خدا السوع میں مال دے سامان دے مکان دے وہ مطلب رائے خدا السوجن میں اناج دے ساری چیزیں دے دے مگر ایک عظیم ترین چیز ہے جس کے لیے انسان بہت زیادہ کوششیں کرتا وہ ہے جان تو اس دن مسلمان اللہ رب العالمین کے نام پر جان قربان کرتے ہیں اور اس میں یہ درس ہے کہ جب موقع ملے گا اپنی جان بھی رہے خدا زل میں پیش کر دیں گے بعض کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اسے صدایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے شکار کیا جا سکتا ہے بعض کچھ اقسام موسم یا ضرورت کے لحاظ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتی ہے اس دوران یہ تقریباً پندرہ ہزار پانچ سو میل یعنی پچیس ہزار کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں ففٹین تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ ٹوئنٹی جو کہ دیگر ہجرت کرنے والے پرندوں سے بہت زیادہ ہے انہوں نے انڈے دینے کے لیے بھی اپنی مخصوص علاقہ رکھا ہوا ہے جہاں سینکڑوں سال سے ان کی مختلف نسلیں سفر کر کر آتی اور انڈے دیتی ہیں بس ایک پتلا دبلا چھوٹا سر والا پرندہ ہے جو کہ قسم کے اعتبار سے مختلف بزن اور حجم کے اندر پایا جاتا ہے ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں اور ان کی لمبائی بھی مختلف ہوا کرتی ہے ان کی لمبائی چودہ سے انیس انچ یعنی چتیس سے انچاس سینٹی میٹر کے درمیان ہوتی ہے فورٹین ٹو نائنٹین انچ مینز 36 سکسو 49 نائن سینٹی میٹر جبکہ اس کے بازو کی لمبائی تین آشاریہ تین سے ایک سے ایک میٹر کے درمیان ہوتی ہے تھری پوائنٹ تھری ٹو تھری پوائنٹ سکس فٹ مینس ون ٹو ون پوائنٹ ون میٹر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا وزن اٹھارہ سے آنس یعنی 530 سے گرام کے درمیان ہوتا ہے 18.8256.5 पॉइंट एट टू फिफ्टी सिक्स पॉइंट मींस फाइव थर्टी टू बास की मादा नर से एक तिहाई गुना ज्यादा बड़ी होती है एक ताई 1 थर्ड वन थर्ड थर्टी एक चॉकलेट के तीन हिस्से कीजिए आप जो तीसरा हिस्सा है ना वो 1 थर्ड होता है और इसका वजन भी नर से औसतन दस अशार्य छह ज्यादा होता है 10.6 पॉइंट زیادہ ہوتا ہے تو چاکلیٹ کی مثال اس لیے دے دی کہ بچے چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں تو اب بھی زیادہ کھاتے ہوں گے سب سے بڑے باز کی لمبائی 19 سے چوبیس نائنٹین ٹو ٹوینٹی فور انچ ہوتی ہے. 19 to 24 انچز. اور اس کا وزن دو سے چار پوائنٹ تک ہوتا ہے ٹو ٹو تھری پوائنٹ جس طرح بعض اپنی قسم کے لحاظ سے مختلف سائز کے ہوتے ہیں اسی طرح ان میں رنگوں کا بھی بڑا فرق پایا جاتا ہے بعض قدرت کی بہترین فلاگ مشین ہے جی ہاں آپ نے خود فلائنگ مشین بنائی اور قدرتی طور پر بھی ایک فلاگ مشین ہے یہ پرواز کے دوران اوپر سے اپنے شکار پر نظر کرتا ہے نظر آتی تیز رفتاری سے جھپٹ پڑتا ہے اس جھپٹنے کے دوران اس کی رفتار اس کی سپیڈ دو سو میل یعنی تین سو بیس کلو میٹر گھنٹہ تک ہوتی ہے ٹو ہنڈریڈ مائل میم 320 کلومیٹر پر آر اس تیز رفتاری سے جھپٹنے کے باعث اسے زمین کے تیز ترین پرندے ہونے کا اعزاز ہے ہمارے ہاں بھی بہت اعزاز ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا تیز ترین ہے بہت زبردست چیٹر ہے بڑا تیز آدمی ہے اور جتنا بڑا چیٹر ہوگا اتنا بڑا ویوپاری ہوگا جی ہمارے آپ تو یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ تجارت بغیر چیٹنگ کے ہوتی نہیں ہے جتنا بڑا تاجر بننا اتنی زیادہ اچھے انداز سے چیٹنگ آنی چاہیے لوگوں کو بدھو بنائے بیوقوف بنائے اور لوگوں کے مال ہڑپ کر جائے یہاں کا وہاں کرے وہاں کا یہاں کرے کچھ کپڑا کم کرے تو پھر فلا چیز زیادہ کرے اس انداز سے ترکیبیں چلتی رہتی ہیں اور ہمارا یہ ذہن ایک واشرے کے طبقے کا بن گیا جو جتنا بڑا چیٹر ہوگا جتنا تیز ہوگا اتنا بڑا کاروباری فرد بنے گا ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو چیٹنگ سے دھوکے سے بہت بڑا کوئی شخص بن گیا تیز رفتاری اپنی دکھاتے ہوئے بہت آگے نکل گیا تو یہ آگے نکلنا بھی چند دن کا اس کے بعد زمین اگل دے گی سارے راز تو ایسی چیزوں کا اختیار کرنا جس کا ایسا مستند نفع نہیں ہے اس کو ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ انسان اپنی آخرت ہی خراب کر رہا ہے اس کی عام اڑان کی رفتار 31 میل یعنی 50 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے یعنی نارمل اسپیڈ میں جب یہ پرندہ اڑتا ہے تو 31 ون مائل مین ففٹی کلو پر آر کی اس کی اسپیڈ ہوتی ہے ان کے پر پتلے اور نوکدار ہوتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے تیرچھے پروں سے پہچانے جاتے ہیں مکمل پھیلانے پر ان پروں کی لمبائی چالیس انچ یا اس سے زیادہ ہوتی ہے یہ پھیلے ہوئے پر دیکھیے یہ نہ صرف انہیں تیز رفتاری سے اڑنے بلکہ فوراً اپنی سمت تبدیل کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں یعنی جیسے اڑتے اڑتے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے تو اتنا زیادہ اس کے جو پر ہیں وہ مضبوط ہیں کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے یہ گھنٹوں اپنے پروں کو پھیلا کر ہوا میں دائرے کی صورت میں چکر لگاتا رہتا ہے کیسا پرندہ کے چکراتا بھی نہیں چکر بھی لگاتا رہتا ہے باز اکاب سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے یہ اونچائی پر اڑتے ہوئے بہت دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے ماہرین کے مطابق ایک میل کے فاصلے پر بھی موجود شکار اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا باز کی آنکھیں گہرے سیا رنگ کی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں بانس کی چونچ نہایت مضبوط اور تیز ہوتی ہے اس کی بناوٹ ہُک نما ہوتی ہے آپ ہُک گڑوں پہ لگاتے ہیں یہ ایک قدرتی ہُک اس کے منہ پہ لگا ہوا ہے جو کہ شکار کا گوشت پھاڑنے کے لیے نہایت موضوع ہے بانس کی کچھ اقسام میں چونچ کے گرد گھنے وال ہوتے ہیں جو کہ موچ نما ہوتے ہیں سیم اور مدنی چینل کے ناظرین جی جو جانوروں کا چیرنا پھاڑنا جانور کا حملہ کر دینا ہے یہ گویا یوں سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی ایک نشانی ہے جو ان پر ظاہر ہے کہ رب اعلیٰ اس طرح کی طاقت پرندوں کو دیتا ہے اور یہ پرندے جب دوسروں پر حملہ کرتے تو ان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں تو اسی طرح جو عذاب جن کے لیے مقرر ہو چکا جو عذاب دیے جائیں گے افراد اس میں گویا جہنم کے عذاب کی یاد ہے کہ وہ بھی کیسا عذاب ہوگا اور کس انداز سے دیا جائے گا اور کس کس کس کس انداز سے ہو سکتا ہے تو دنیا کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے جو چیرنا پھاڑنا ہوتا ہے اس میں آخرت کی بھی یاد ہوتی ہے اس کیفیت کے اندر عذاب کی یاد ہے ان چیزوں کو دیکھنے میں عذاب کی یاد ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب اس قدر سخت ہے کہ وہ لمحہ بھر بھی برداشت ہونے کی طاقت نہیں بانس کے چنگل بہت مضبوط ہوتے ہیں یہ شکار پر جھپٹتے اور انہیں کے زیادہ تیز ہوتی ہیں جو کہ شکار کا گوشت پھاڑنے میں ان کی مدد کرتے ہیں بانس کی ٹانگیں پیلے رنگ کی ہوتی ہیں جن پر اکثر بال ہوتے ہیں بانس کے جسم پر اکثر سیاہ دھاریاں یا دھبے ہوتے جبکہ اس کا نچلا حصہ عموماً ہلکے رنگ کا ہوتا ہے اس کی مختلف اقسام میں رنگوں کا فرق پایا جاتا ہے بعض کا تعلق پرندوں کی اس قسم پر ہے جو کہ ریپٹر کہلاتے ہیں یعنی یہ شکار کرنے والا گوشت خور پرندہ ہے. جو کہ دیگر پرندوں اور کترنے والے جانوروں مثلاً چڑیوں بطخ گرسل مرغابی اور اپنے پسندیدہ ترین کبوتروں کو نشانہ بناتے ہیں دوسری ننگے عظیم میں انسانوں کی طرف سے بعض کو اس لیے بکثرت ہلاک کیا گیا کیونکہ یہ پیغام رسانی کرنے والے کبوتروں کا شکار کرتا ہے یہاں دو باتیں ذہن نشیب رہے ایک تو جو پرندہ پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہوتا ہے اللہ دوبارہ بتایا کہ کیسی نعمت ہے کہ ان پرندوں سے ایک عرصے تک یہ کام لیا جاتا رہا کہ یہاں کا پیغام دوسری جگہ لے کر جاتے تھے آپ کسی کو پیغام دینا چاہتے کبوتر کے ساتھ وہ آپ کا خط کبوتر کے ذریعے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظامات رکھے آپ یوں سوچیے کمیونیکیشن کے لیے آپ نے کیا کیا ذرائع اختیار کیے موبائل آ گیا کمیونیکیشن ہی کا ایک ذریعہ آپ کے لیے اب یوں سمجھیے کہ آپ جس سے کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں وہ تو ایک میڈیا کا ایک حصہ ٹی وی بھی ہے اب اس کے ذریعے بھی بہت سی معلومات حاصل کر لیتے ہیں آپ کے پاس اور بھی ذرائع آپ کے پاس نیٹ ہے آپ کے پاس دیگر چیزیں بھی جس سے آپ کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں رابطے میں آ جاتے ہیں مربوط ہو جاتے ہیں لیکن وہ وقت جس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی تب بھی اللہ تبار وطالیہ کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر رہی تھی اور اس رابطے کے لیے بھی ایک مخلوق کو اللہ تبارک نے ذریعہ بنا دیا یعنی یہ جانور جس کے پاس عقل نہیں ہے شعور نہیں ہے ہلاک ہو سکتا ہے کہیں بھی جا سکتا ہے اس کے ذریعے بھی خط پہنچائے جاتے یہ جی بھی یاد رہے کہ چوہے اور خرگوش بھی بانس کا بہترین شکار ہے باز کی غذا زیادہ تر درمیانے سائز کے پرندوں پر مشتمل ہوتی ہے ماہرین کے مطابق تین سو سے زائد پرندے ان کی خوراک کی فہرست میں شامل ہیں بعض اپنی منفرد شکار کی ٹیکنیک کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے اس کے شکار کا طریقہ کچھ ایسا ہے کہ شکار کے بچنے کا چانس بھی بہت کم ہوتا ہے شکار کے دوران تیز رفتاری اس کا اہم ترین ہتیار ہے اس کے شکار کرنے کے دو مختلف انداز ہیں اکثر یہ پرواز کے دوران شکار کرتے ہیں یہ اونچائی سے اپنے شکار پر تیز رفتاری سے اچانک حملہ کرتے اور اس جارحانہ انداز سے حملہ کرتے ہیں کہ شکار دبوچ لیتے اور اس کی موت اسی وقت واقع ہو جاتی ہے یا پھر شکار زمین پر گر کر مر جاتا ہے زمین پر گرنے کی صورت میں یہ اپنے شکار کو نیچے سے اٹھا کر ہوا میں لے جاتے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اونچی جگہوں پر بیٹھ کر شکار کی تاک میں رہتے اور شکار نظر آتے ہی اپنے مخصوص انداز سے حملہ کر دیتے ماہرین کے مطابق بعض شکار کے دوران فقط دو منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے شکار کو نشانہ بنا لیتے بعض اپنے سائز کے اطراف سے شکار کے لیے پرندوں اور کترنے والے جانوروں کا انتخاب کرتے ہیں در اصل باز جن کے وقت متحرک رہنے والا پرندہ ہے یعنی یہ اپنا شکار بھی دن کے وقت ہی کرتا ہے ایک جوان باز کو روزانہ ستر گرام غذا کی ضرورت ہوتی ہے شہروں میں اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ بعض زمین پر اترنا پسند نہیں کرتے خا ان کی غذا ہی کیوں نہ پڑی ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے گھونسلے کی سطح سے نیچے اڑنا پسند نہیں کرتے بعض اپنی زندگی میں ایک ہی جوڑا بناتے ہیں ان کی عادت یہ ہے کہ یہ ہر سال اسی گھونسلے پر لوٹ آتے ہیں جہاں پہ پہلے انڈے دیے تھے ان کے پسندیدہ گھونسلہ بنانے کی جگہ اونچی چٹانیں ہیں اس کے علاوہ یہ اونچی اونچی عمارتوں پر بھی گوسلا بناتے ہیں یہ گھونسلہ بنانے کے دوران زیادہ اشیاء کا استعمال نہیں کرتے بلکہ کیچڑ مٹی اور گھاس پوس وغیرہ سے یوں سمجھیے کہ اس کا پورا ڈھانچا بنا کر گھسا بنا دیتے ہیں بعض اوقات نر گھونسلہ بنانے کے لیے بہت سی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے اور آخر میں جگہ کا حتمی فیصلہ مادہ کرتی ہے دراصل بعض کی مادہ گھر کی حکمران ہے بعض کی مادہ دو یا تین دن کے وقفے سے تین سے پانچ انڈے دیتی ہے نر اور مادہ دونوں مل کر انڈے سینے کا کام کرتے ہیں انڈوں کو وقتاً فوقتاً پلٹنے کی ضرورت رہتی ہے جیسے بعض اپنے منہ اور پنجے کی مدد سے پلٹتے ہیں انڈر سینے کے دوران تقریبا 33 تینتیس دن تک ہوتا ہے انڈے سے باہر نکلنے کے بعد بچوں کا وزن تقریبا ڈیڑھ انش ہوتا ہے پیدائش وقت ان کے جسم پر ہوا ہوتا ہے مگر تین سے پانچ ہفتوں کے دوران ان کے جسم خاص پر آ جاتے ہیں نر مادہ سے جلدی بڑھتے ہیں لیکن نشو مکمل ہونے پر مادہ نر سے زیادہ بڑی اور طاقتور ہو جاتی ہے پیدائش کے فقط تین ہفتوں بعد ہی بچوں کا وزن تقریباً دس گنا بڑھ جاتا ہے چھ ہفتوں میں ان کی نشو و مکمل ہو جاتی اور نو سے بارہ ہفتوں میں یہ خود سے شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں اڑنا سیکھنے کے ابتدائی ایام بعض کے بچوں کے مختلف ہوتے ہیں بہت زیادہ خطرناک ایام بھی ہوتے ہیں یہ اس دوران یہ مختلف وجوہات کی بنا پر زمین پر گر کر مر بھی جاتے ہیں بعض کے دو بچوں میں سے اوسطن فقط ایک ہی اپنی زندگی کا پہلا سال مکمل کرتا ہے قدرتی طور پر ان کا کوئی بھی دشمن نہیں البتہ انسانوں سے انہیں کئی خطرات لاحق ہے جیسے مختلف کیڑے مار دواؤں کا استعمال ان کے رہائشی علاقوں کا شہروں میں تبدیل ہونا ان کا شکار یا انڈوں کا جمع کرنا تاہم بعض کے بچے اور انڈے جنگلی بلی اور سانپ کے لیے مزیدار غذا ثابت ہوتے ہیں سائنسدانوں کے مطابق انیس سو ستر کے دیہائی میں ڈی دی ڈی ٹی کا استعمال باز کی آبادی کم کرنے کا بنیادی سبب بنا وہ اس طرح کے باز ان پرندوں کو کھایا کرتے تھے جو بیج کھاتے تھے اور ان بیج پر کیڑے مار دوائیں چھڑکی ہوئی ہوتی تھیں اس طرح سے جب ان کیڑے مار دواؤں کا اثر باز کے جسم پر پہنچتا تو یہ یا تو بالکل ہی انڈا دینا بند کر دیتے تھے یا پھر ان کے انڈوں کا خول اتنا باریک ہو جاتا کہ وہ محفوظ نہیں رہ پاتا چنانچہ باز کی نسل کی بقا کی خاطر بعض ممالک میں ڈی ڈی ٹی کے استعمال پر پابندی بھی لگائی گئی سمانا قدیم سے آج تک بعض کے ذریعے شکار کھیلنے کا رواج ہے اندازہ یہ ہے کہ کئی صدیوں قبل ہندوستان میں ان کے ذریعے شکار کھیلنے کا رواج تھا جہاں سے یہ شمالی افریقہ اور یورپ پہنچا فرانس کے بادشاہ اور انگلستان کے بادشاہ اور ان کے درباری سردار وغیرہ بھی بعض کے ذریعے شکار کا بڑا شوق رکھتے تھے اس کے ذریعے شکار اب بھی کئی ممالک میں کھیلا جاتا ہے خاص کر چھوٹے پرندوں اور جانوروں میں خرگوش اور تیتر وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے شکار کے کام آپ کو بیان کر دیا گئے شوق کی خاطر شریعت مطالعہ میں شکار جائز نہیں ضرورت ہے آپ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے مثلا آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی اشیاء نہیں ہے اب آپ کی حیات آپ کی زندگی کے لیے یہ شکاری ضروری ہے آپ شکار کیجئے اگر آپ کا کاروبار یہی ہے تو اس کاروبار کے لیے جہاں تک آپ کو رعایت ہے اس کے مطابق آپ شکار کر سکتے مگر شوق کی خاطر دن بھر جانا آنا اور ان کے بارے میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ شکار کر کر آتا ہے تو شکار کھاتا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو دے دیتا ہے کیونکہ ان کا مقصد اس سے حاصل ہونے والے گوشت سے نفع حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد تو اس جانور کو مارنا اور اپنا شوق پورا کرنا تھا لہذا یہ جائز مگر چینل دیکھتے رہیے جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ اللہ صلی اللہ تعالی على محمد